میں کی نل مشرقین شہدین بالقف البی قتم و فن ہوں خولی دون مشرقین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنیں حال کے اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں یعنی جو مساجد خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنی ہوں ان کے متولی مجاور خادم اور کار بننے کے لیے وہ لوگ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتے جو خدا کے ساتھ خدا بندی کی صفات حقوق اور اختیارات میں دوسروں کو شریک کرتے ہوں پھر جبکہ وہ خود بھی توحید کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر چکے ہوں اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہو کہ ہم اپنی بندگی و عبادت کو خدا کے لیے مخصوص کر دینا قبول نہیں کریں گے تو آخر انہیں کیا حق ہے کہ کسی ایسی عبادت گاہ کے متولی بنے رہیں جو صرف خدا کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی یہاں اگرچہ بات عام کہی گئی ہے اور اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ عام ہے بھی لیکن خاص طور پر یہاں اس کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام پر سے مشرقین کی تولیت کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس پر ہمیشہ کے لیے اہل توحید کی تولیت قائم کر دی جائے ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے یعنی جو تھوڑی بہت واقعی خدمت انہوں نے بیت اللہ کی انجام دی وہ بھی اس وجہ سے ضائع ہو گئی کہ یہ لوگ اس کے ساتھ شرک اور جاہلانہ طریقوں کی آمیزش کرتے رہے ان کی تھوڑی بلائی کو ان کی بہت بڑی برائی کھا گئی ایپ وأقام وأقام ولم يخش تم الله فعسى فل اک يكونوا من المهتدين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 مسجد والمی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 مجاوری اور چند نمائشی مذہبی اعمال کی بجاوری جس پر دنیا کے سطح لوگ بالعموم شرف اور تقدس کا مدار رکھتے ہیں خدا کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی اصلی قدر و قیمت ایمان اور راہ خدا میں قربانی کی ہے انصفات کا جو شخص بھی حامل ہو وہ قیمتی آدمی ہے خواہ وہ کسی اونچے خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو اور کسی قسم کے امتیازی تر اس کو لگے ہوئے نہ ہوں لیکن جو لوگ انصفات سے خالی ہیں وہ محض اس لیے کہ بزرگ زیادے ہیں سجادہ نشینی ان کے خاندان میں مدتوں سے چلی آ رہی ہے اور خاص خاص موقعوں پر کچھ مذہبی مراسم کی نمائش وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں نہ کسی مرتبے کے مستحق ہو سکتے ہیں اور نہ یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ایسے بے حقیقت موروثی حقوق کو تسلیم کر کے مقدس مقامات اور مذہبی ادارے ان نالائق لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دیے جائیں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 لا تتخذوا و اخوین کم ان اصتحبل الكفر ای م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 حُكْمَ وَأَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمْوَالَ نَقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالَ نَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے یعنی تمہیں ہٹا کر سچی دینداری کی نعمت اور اس کی علمبرداری کا شرف اور رشت و ہدایت کی پیشوائی کا منصب کسی اور گروہ کو عطا کر دے